سم ذَاتِ الْبُرُوجِ قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ شہید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 اذھم علیھا قعود جب وہ اس کے پاس بیٹھے تھے وہ علم ما یفعلون بالمؤمنین شهود اور وہ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا نظارہ کرتے جاتے تھے وما نقموا منهم الا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 شاہد جس کے قبضے میں سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريم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 بکوش رکل شی دید حقیقت یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے انوی او وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا فول اور وہ بہت بخشنے والا بہت محبت کرنے والا ہے لین عرش کا مالک ہے بزرگی والا ہے فعال لما يريد جو کچھ ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے۔ هل اتاك حديث الجنود کیا تمہارے پاس ان لشکروں کی خبر پہنچی ہے فرعون و سمود فرعون اور سمود کے لشکروں کی بل الذين كفروا في تكذيب اس کے باوجود کافر لوگ حق کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں جبکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے ان کے جھٹلانے سے قرآن پر کوئی اثر نہیں پڑتا بلکہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے لوح محفوظ جو لوہے محفوظ میں درج ہے